الحمد للہ وقفا وسلام اللہ ام آباد یہ تین وصول جو پڑھے ہیں ان میں بڑا اہم وصول تھا معرفت نبی کا اسی مارفت نبی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمتہ اللہ نے یہاں ایک اور عقیدہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ ارسلی اللہ جمی ار رسولی مبشرین و مندرین اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو سارے رسولوں کو مبشر اور مندر بنا کر کے بھیجا تھا سارے جتنے نبی آئے ہر نبی کو اللہ تعالی نے مندر اور مبشر بنایا تھا قرآن پاک میں نبیوں کے بڑی کئی ش... مقامات پر نبیوں کی صفت بیان کی گئی مبشر اور منذر یا نظیر اور بشیر مبشر بشارت سے ہے مندر ندیر سے نظر سے مبشر بشارت بشارت کس کو کہتے ہیں بشارت کہتے ہیں کسی چیز کی خوشخبری سنانا ہر نبی مبشر تھا بشارت لے کے ہے کیا اگر توحید پر رہے ایمان اور عمل سالے کی یہ نیکیاں کی اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا جنت کی بشارت اگر یہ عمل تم نے کیا تو اللہ تعالی نے تمہارے سارے گناوں کو معاف کر دیں گے اگر یہ, یہ عمل تم نے کیا اللہ تعالی تمہیں دنیا اور آخرت سے مالا نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے ہر اچھی چیز پر بشارت سناتے جنت کی جنت کی اللہ کی رضا کی گناہوں کی مقصرت کی آخرت کی کامیابی کی دنیا کی سرخروئی کی بشارت سناتے اللہ نے ہمیں جو پیغام لے کر کے بھیجا اگر اس کی اتباع کر لو اس کو مان لو تو تمہاری دنیا آخرت دونوں سمر جائے گی اس کو کہا جاتا ہے مبشر بشیر اور نذیر جو مندر ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں مندر کے معنی اور نظیر کے معنی ہوتے ہیں کسی خطرناک چیز سے لوگوں کو آگاہ کرنا کسی خطرناک اور تکلیف دہ نقصان دہ چیز سے لوگوں کو باخبر کرنا متنوع کرنا آگاہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے نذیر امدی علیہ مسلاط شرک کے بھیاانک اور خطرناک کس لوگ لوگوں کو دراتے شرک بدترین جرم ہے شرک کرنے والوں کی مقفرت نہیں ہے برائیوں حرام کاریوں کی خطرناکی اور ان کے عذاب اللہ کے قہر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے تو نذیر بھی ہوتے ہیں بشیر بھی ہوتے ہیں ہر نبی نظیر اور بشیر تھا یا مبشر اور منذر تھا دلیل کی کیا ہے صورت النساء کی آئے روسولم مبشرین و منذرین روسولم مبشرین و منذرین ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا مبشر اور منذر بنا کر کے بشیر خوشخبری سنانے والا اور نظیر ڈرانے والا اور اللہ رب العالمین نے یہ نذیر اور بشیر جو بنایا اور مقصد کیا تھا رسولوں کو مبشیر اور منذر نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا مقصد کیا تھا اللہ نے فرن اللہ کن علنا سی اور اللہ نے نبیوں کو نذیر اور بشیر بنا کر کے اس لیے بھیجا حق واضح کرایا باطل واضح کرایا جنت اور جہنم کی واضح بتا دیے مقصد صرف یہی کہ نبی کے آ جانے کے بعد دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالی سے شکایت نہ کر سکے کیا شکایت ماں جا انا ندیر اللہ ہم کیا کریں ہمیں تو کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا ہمیں کوئی صحیح بات دکھانے والا نہیں آیا تھا اللہ ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہمیں کوئی بتانے والا تو میرا کیا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبی کو بھیج کر کے حجت پوری کر دی اب قیامت کے دن کسی کافر کو کسی بد عمل اور جہنمی کو اللہ تعالی پر اعتراض کرنے اور حجت بازی کرنے کا کوئی چانس اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا یہ سارے انبیاء ہے سارے انبیاء کا مقصد آپ نے سمجھ لیا شیخ الاسلام آگے کہتے و احم ن علیہ السلام و آخر محمد صلی اللہ علیہ جتنے رسول اور پیغمبر آئے ان میں سب سے پہلے رسول حضرت نو ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیخ الاسلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سارے انبیاء علیہ مسلاط السلام جو آئے ان میں سب سے پہلے رسول حضرت حضرتین اور سب سے آخری رسول محمد سلم ہے آدم کی بات آدم کو چھوڑ کر کے آدم علیہ اشتراف جو آئے تھے وہ نبی بھی تھے پیغمبر تھے ابو البشر بھی تھے لیکن دنیا میں جب آدم آئے دنیا کو آباد کرنے کے لیے بسانے کے لیے آئے نبی تھے اللہ کا پیغمبر لیکن دنیا بسانے کے لیکن دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جانے کے بعد جہاں اصلاح کی ضرورت پڑی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اللہ کی رحمتوں کی بشارت سنانے کی باری آئی تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی نو علیہ سلاۃ اسلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا اس ناہیے تھے سب سے پہلے نوح ہیں اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دلیل اس کی کیا ہے دلیل کہ سب سے پہلی نو اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سی سم سورت انسا کی آیت انما اوہینا ارا نو نبی بعدی بڑی وادے بات کر دی بڑی صاف ستھری بات اللہ فروح انا او اے نبی ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی بھیجی ہے انا اوحینا کا ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی ہے, ہے کما او الیکا کا کما او ہے جیسے کہ ہم نے وہی بھیجی تھی نوح کی طرف و من بعد اور ان کے بعد سارے نبیوں کی طرف یہاں دیکھیں اپنے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو خطاب کیا فرمایا اے نبی ہم نے آپ پر ویسے ہی وہی بھیجی ہے جیسے اپنے نبی نو پر بھیجی تھی نوح کا تذکرہ کیا نو کے پہلے کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ نوح کے بعد سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا وہ نبی جی نے باد دی اور ویسے ہی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی جیسے اپنے نبی نو کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف ہم نے وہی بھی دی تھی اسی لیے شیخ الاسلام کے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے آیا واقعی آدم کے بعد سب سے پہلے رسول کون ہے تو شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا خیال یہی ہے قرآن پاک کی اس آیت سے کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ اسلات اسلام ہے آدم کی بات حضرت ادریس وغیرہ ادریس اور باغ امبیا بات کی دلیل اللہ تعالی نے نبی علیہ السلات اسلام کو سب سے پہلے بتایا کہ ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی بھیجی جیسے آپ سے پہلے نوح کی طرف پھر اس کے بعد ان کے بعد والے نبیوں کی طرف جیسے بھیجی اس سے پتا چل گیا کہ نوح سے پہلے کوئی آدم کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں گزرا ہے پھر شہید بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت شفات والی حدیث شفات والی حدیث شفاعت کو کی اس میں کیا ہے جب سارے انسان اولین وخرین سب لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے سارے نبی کہنے گے میں شفاعت نہیں کر سکتا آخر میں حضط ابراہیم علیہ اللہ شام بتائیں گے بھائی سیدھے تم چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ممکن ہے تمہاری شفاعت کریں جب لوگ نبی علیہ اللہ شام کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی نوح علیہ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی صفات کریں گے جو حدیث شفات ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں ان لانو سارے لوگ سب سے پہلے کس کے پاس آئیں گے نو علیہ اسلام کے پاس فیاقول اور حشر کے میدان میں سارے لوگ کہیں گے حضرت نو سے انت اول رسول رسول ارسلہ اللہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا رسول مقرر کیا دیکھیں بخاری مسلم کی روایت شفات والی حدیث میں حشر کے میدان کے سارے لوگ نلات صاحب کو اول الرسول کہیں ہیں سب سے پہلے رسول اس سے تائید ہوتی ہے اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ واقعی نو علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں تو سب سے پہلے رسول حضرت نو اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سور احذاب کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کانا محمد ان اباحدم کم ولا کسول اللہ و خاطم ما کانا محمد ان ابا احدم رجال محمد وسلم تم میں سے کسی کی بات نہیں ہے کسی کے بات نہیں ولا کر رسول الله لیکن اللہ کے رسول یعنی ہم نے ان کو کسی لڑکے کا کسی مردہ کا باپ بنایا ہی نہیں سب ہم نے ان کو بیٹیاں بیٹیاں دی بولا رسول اللہ لیکن ہم نے ان کو اللہ نے ان کو رسول اللہ بنایا وہ خواتم نبی رسول بھی ہیں اور خا تمنبی بھی ہیں یہی سب سے آخری نبی خاتم النبی اللہ نے بیان فرمایا رسول اللہ خاتم النبی وکان اللہ کل شعی علیمہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہاں اس آیت میں نبی اہل سراب شام کو آخری نبی کرا دیا گیا اور آپ بھی آخری نبی ہیں قرآن پاک کی عایت اور مزید آپ نے اپنی حیات, اپنی احادیث میں واضح کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی ای لوگوں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے میں اللہ کا رسول ہوں میں بھی اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھ کو رسول اور پیغمبر بنایا ہے تو یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بات اب مزید کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ بہت بڑی ٹھوس دلیل ہے آیت ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے اب کائنا دنیا میں قیامت تک کوئی اللہ کا نبی نہیں آنا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا جھوٹے نبی تو آتے رہیں گے لیکن سچے نبیوں کا زمانہ ختم ہے اب اگر کوئی پیدا ہو اور کہے کہ ہم کو اللہ نے نبی بنایا اس کا انکار کرنا واجب ہے وہ کزاب و دجال ہے جیسے کہ اللہ کے سلیہ شاط نمایا دجالونا کزاب میرے بعد کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت اور اشالت کا دعویٰ کہ ہم کو اللہ نے نبی اپنا بنایا ہے تو اللہ نے کرز فرمایا اچھی طرح سے یاد رکھو کزاب دجالونا او نا وہ ہوں گے دجال ہوں گے شیطان ہوں گے میری بات کوئی نبی آنے والا نہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق میں سے ہی فرمائے اکول اللہ کو لاوا فر اللہ ہوئی رہی